دنیا کے زندگی کے بارے میں ایک لمحے کا تذکرہ کریں گے ہم نے دنیا میں ایک لمحہ گزارا اللہ فرماتے ان کا یہ اندازہ دنیا میں غلط اندازہ تھا اگر یہ اندازہ دنیا میں لگا لیتے کہ یہ ایک گڑی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے اللہ پر ایمان لانا ہے اللہ کے توحید کو قبول کر لینا ہے تو آج ان کو یہ ذلت اور رسوائی نہ ہوتی وہ قال اللہ دلینا اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے علیمان ایمان لقت لب تم یقناً تم رہیں فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں مانا اللہ کی کتاب لوہی محفوظ میں تمہارا دنیا میں رہنے کا جو پورا تفصیل ہے وہ موجود تھا الہیوم الباس دوبارہ اٹھنے کے دن تک کہ تم کتنا دن گزار چکے ہو کتنا عرصہ رہے فہاں دھائیوم الباس یہ ہے اٹھنے کا دن فلاکنکم کنتم لا تعلیمون لیکن تے تم تم نہیں جانتے تھے مانا تم نے غفلت سے کام لیا اگر تم یہ بات اس وقت مان لیتے جو ایمان والے مان چکے تھے مرنے کے بعد ہم نے کتنا عرصہ رہنا ہے خبر میں برزخ میں اللہ کو پتہ ہیں یہ سارے ایمان والوں کا قیدہ جب اللہ چاہے گا ہم کو اٹھا لے گا بالکل یہ ہمارا ایمان ہے یہی ایمان تم رکھ لیتے تم تو کہتے تھے کہ مم سنا کون ہم کو اٹھائے گا یہ تو اساتر الاولین کہتے تھے تم الاولون باپ دادی جو ہمارے پہلے گزرے ہیں ان کو کون پیدا کرے گا کہاں یہ تمہارا خیدہ تھا اور نہ ان سے توبے کے طلب کی جائے گی استحکاب بھی نہیں ہوگا سے طلب کیا گیا تم توبہ کراف کر دے نہیں توبے کا وقت دنیا رہا دنیا میں توبہ نہیں کیا اب توبہ نہیں ہوگا توبے کے ایام کہاں تھے دنیا میں مرنے سے پہلے ہر مومن مسلمان یا کافر اس کو اللہ نے چانس دیا ہے مرنے سے پہلے توبہ کرو موت کی کیفیت تاری ہو گئی اب توبہ قبول نہیں ہوگی یا جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی سورج کا مغرب سے نکلنا دبت العرض کا نکلنا یہ چیزیں آ جائے گی تو پھر کسی کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا فِي مِن كُلِّ مَثَلْ بیان کیا ہم نے لوگوں کے لیے کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے سلاۃ وسلام معجزات کے حوالے سے اس بنیاد پر یہ لوگ ایمان لے آئے گا. ایمان لانے کے حوالے سے حریث دینا اللہ فرماتے کر آپ ان کو ہر ایک قسم کی نشانیاں لے آئے لیکن مسئلہ پھر بھی یہ ہوگا یہ آپ کو باطل کہیں گے کدال محل لگا تو اللہ تعالیٰ قلوب ان لوگوں کی دلوں پر لا یعلمون جو نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں آخرت سے غافل ہیں دین کو نہیں جانتے دنیا کو جانتے, دنیا کو جانتے وَاسْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ صَبَرْ كَرُوْ يَقِنًا وَعْدَ اللَّهِ طَلَىٰ قَالَ سَچَا ہے وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُعْقِنُونَ استخفاف معنی حلقہ ہونا معنی دین سے آپ کو پیر نہ دے بے دین نہ بنا دے آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ہیں آخرت پر اللہ کا وعدہ سچا ہے آپ کو بے وزن نہ بنا دے بے وزن نہ بنا دے کیونکہ مومن بہت وزنی ہے مومن کا سوچ مومن کا فکر اور مومن کا ہر ایک لمحہ وہ قیمتی ہے اور وزنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلکا نہ بنا دے آپ کو بے وزن نہ کر دے آپ کو بولو لا یو فنون جو یقین نہیں رکھتے ہیں ان کا اللہ پر یقین نہیں ہے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ صبر سے کام لو اور تمام مشکلات کو صبر کے ذریعے سے برداشت کرو اور ان کے چالوں میں کمزور نہ پڑ جانا صورت کے خصوصیات اللہ رب العمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک قرآن کریم کے ذریعے سے روم والوں کا حالات فارس والوں کا حالات بیان کیا اور یہ نبی علیہ سلاۃ والسلام کی نبوت کے لیے بہت بڑی درین تھی یہ قرآن نے ایک پیشن گوئی کی اور وہ مکمل ہو گئی مشرقین کے زمانے میں نمبر دو رومیوں کی مغلوبیت کا ذکر اور پھر ان کے غلبی کا ذکر نمبر تین عقلی دلائل اللہ کے توحید پر اس صورت میں اللہ نے بہت دیے نمبر چار پانچ اوقات کے تعین کے لیے قرآن کریم کے سیاح سے استدلال جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نمبر پانچ مردوں کے سما کی نفی کہ مردے نہیں سنتے نمبر چھ اللہ تعالی نے انسانوں کے وجود میں ان کے لیے رد شرک کے لیے مثالیں دی ہے کہ تم اپنے غلام کو اپنے ساتھ شریک ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ کے مخلوق کو اللہ کے ساتھ کیسے شریک تیراتے پہلے والی سورت کے ساتھ تعلق پہلے سورت میں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل بیان کیے توحید پر تو اس سورت میں لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ بطور دلیل نقلی اللہ کے توحید پر یہ عقل والوں کی لی جو عقلمند لوگ ہیں ان کے لیے بہت بہترین مثال نمبر دو اللہ نے توحید کو ثابت کیا عقلی دلائل سے اس صورت میں دعوت کے طریقے اور منحج نمبر تین پہلے صورت میں اللہ رب العالمین نے محاربے کا ذکر کیا جو بڑے دو جنگیں ہوئی روم والوں کا اور فارس والوں کا تو اس صورت میں اللہ رب العالمین بہت بڑی نصیحت کا ذکر کرتا ہے ایک غلام کے زبان سے جو کہ حکیم گزرا ہے رکمان حکیم کہ ان لوگوں نے دنیا کے لیے جنگیں کی تھی اور یہ حکیم دنیا کے لیے سمجھانے والا تھا کہ اس میں ظہر اختیار کرو یہ دنیا لڑنے کی جگہ نہیں ہے اس میں چند دن ہے ایمان لے آؤ آخرت کی تیاری کرو سورت کا عنوان ہے توحید کو ثابت کرنا عقلی دلائل کے ساتھ نقلی دلائل کے ساتھ اور شرک کے تردید کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا بہت میربان ہے حکمت والی کتاب کے جو قائم کرتے نماز کو دیتے اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں یہ لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی جانب سے اور یہ لوگ فلاں پانے والے ہیں پہلے قرآن کی طرف دعوت انداز اسی طرح ہے کے شروع میں کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب حکمت والی کتاب ہے وہاں فرمایا لار بفی ہے یہاں فرمایا کہ حکمت سے پر ہے ہدایت رحمت ہے محسنین کے لیے وہاں فرمایا تو متقین کے لیے تقوے سے ہی احسان پیدا ہوتا ہے نا انسان میں اور احسان سے ہی تقوا پیدا ہوتا ہے فرمایا یہ کون لوگ ہیں پہلے علامت نماز کا قیام دوسری علامت زکات کے دے گی تیسری علامت آخرت پر یقین اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے طرف سے ہدایت میں ہیں اور یہ نجات پانے والے لوگ ہیں کامیاب وہ من سے بعض لوگوں میں سے میش تری لہ حدیث جو خریدتے ہیں غفلت کرنے والے باتوں کو دلان سبیل اللہ تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے رستے سے بغیر علم بغیر علم کے وہاں اور بنایا انہوں نے ہدایت کے راستے کو مذاق بلائیں محن ان لوگوں کے لیے عذاب ہے ضلیل کرنے والا وَاِذَا وَاِذَا جب تلاوت کی اس پر تو ہمارے جاتے ہیں تکبر کرتے ہوئے کالم یسما گویا کہ اس نے سنا نہیں ہے قرآہ گویا کہ ان کے کانوں میں بندش ہے دُو ان کو ویزا بھی نہ لیے دردناک عذاب کے ساتھ ہاں یہ ضرور ہے کہ نے کیے ان نیامتوں کے میں میں اس سچا ہے غالب حکمت لہ الحدیث کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہے الحدیث ہر وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے دن سے غافل ہو جائے اور غنا کو تو بہت سارے مفسرین نے یہاں اسیات سے استدال کیا گنا گانے گانے بجانے یہ لہو الحدیث وہ باتیں جو انسان کو اللہ کے دین سے غافل کر دیں اور اگر آپ دیکھیں گے اس پر تو اللہ والحدیث کا اطلاق یقینی طور پر سب سے پہلے گانوں پر ہوتا ہے گانے وہ چیزیں ہیں جو اس وقت پورے دنیا کو آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو دین سے دور کر دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کا سبب بنتا ہے اس کی وجہ سے پھر انسان وہی تقا ہو ہوا اللہ تعالیٰ کے دین کو مذاق سمجھتا ہے اپنے گانوں میں سرودوں میں خوش ہوتے ہیں لوگوں نے اس کو اپنے روح کا تسکین قرار دیا ہے روح کا تسکین کہتے ہیں یہ تو روحانیت کی خوراک ہے تسکین اس سے اصول ہوتا ہے حالانکہ مومن کے روح کی تسکین کیا ہے اللہ کا یاد اللہ کا ذکر اللہ کا عبادت اللہ کے لیے سوچنا اللہ کے لیے غور کرنا اللہ سے ملاقات کا فکر اور اپنے گناہوں پر ندامت اور رونا اپنے نیکیوں کے بارے میں اللہ سے تصور کرنا کہ اللہ قبول کر دیں مومن کا سوچ تو یہ ہوتا ہے تو یہ جو اللہ وال حدیث ہے دنیا کی چیزیں لغویات اس کو لے کر اور اللہ کے دین کو چھوڑ دینا فرمایا ان لوگوں کے لیے عذاب موہین ہے مہین کیوں کہا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو حقیر سمجھا اللہ نے ان کے لیے عذاب حکارت کا ذکر کیا پھر فرمایا کہ جب وہ اللہ کے آیتے ان پر تلاوت ہوتی ہیں تو وہ اس طرح متکبرانہ انداز میں چھیرا پیر کر چلے جاتے ہیں گویا کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا ہی نہیں جیسے کہ ان کے کان بند فرما ان کے لیے بشارت عذاب دردناک علیم عذاب کے ہیں ہاں جنہوں نے ایمان لایا ترغیب و ترہیب ان کے لیے جنات نعیم میں اور ہوں گے ہمیشہ اس میں اور فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا وعدہ ہے خلق السماوات بغیر ترو نہ پیدا کیوں صلی اللہ نے آسمانوں کو بغیر ست کے جس کو تم دیکھتے ہو و القا ڈال دیا فلاذ جی زمین میں راواس یا پہاڑ ان تمید بكم یہ کہ جھک نہ جائے تم پر وبث فيها اور پھیلایا اس میں من كل دابہ ہر قسم کے چوپائے وانزلہ وانزلنا من السماء ماء نازل کیا میں اسمان سے پانی پھمبطنا فيها پھس اگائے ہم نے اس میں من كل زوجن کریم ہر قسم کے جوڑے عمدہ ہر قسم کے عمدہ عمدہ جوڑے ہم نے پیدا کیے ہر قسم کے درخت دیکھو چھوٹے پودے بڑے پودے بڑے درخت جوڑے بنا دی ہاں خلق اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مخلوق جو اللہ نے پیدا کیا فارونی بس دکھا دو مجھے ماں داخل اللہ دیندونی کیا پیدا کیا اس نے جس کو تم اللہ کے ماں سیوا پکارتے ہو کیسا انداز اللہ ہے اللہ کا یہ تو ہے اللہ کا خلقت یہ آسمان یہ زمین یہ بارش یہ پودے اب یہ بتاؤ کہ مادہ خلق اللہ دینی کیا کچھ پیدا کیے ان لوگوں نے جو اللہ کے ہیں بلکہ اللہ فرماتے ظالموں کے لیے کیا ہے وہ ظالم گم رہی میں ہے ان کی گمراہی میں کوئی شک نہیں وہ لکھدہ آتے نندی نے۔ لکمان کو حکمت انشکر یہ کہ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کہ وما یشکر اور جو بھی شکر ادا کرتا ہے شکر ادا کرتا ہے اپنے لیے یقیناً اللہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جو بے کفر کرتا ہے اللہ بے پرواہ تعریف اور ذات اس کی تعریف کی گئی ہے وہ کسی کے انسانوں میں سے کسی کے تعریف کا محتاج نہیں ہے لکمان حکیم اس کے بارے میں ہے کہ داود علیہ السلاۃ والسلام سے اس نے تعلیم حاصل کیا تھا اس کی شاگردوں میں سے اور ایوب علیہ السلاۃ والسلام کے بھتیجے ہیں اور یہ بذات خود غلام تھا اپنے دور میں غلام تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے علم سے نوازا کہ قرآن کریم نے اس کی علم کے علم کی باتیں نقل کی احادیث میں نبی علیہ السلام کے بہت سارے آثار میں اس کی مثالیں پیش کی ہے کے حوالے سے بہت سارے واقعات علماء نے اس کی اقوال نقل کیے کہتے ایک دن لقمان حکیم رحمتہ اللہ علیہ کی مالک جس کا یہ غلام تھا وہ اس سے کہنے لگے کہ لقمان ایسا کرو تم بکری ذبح کرو اور اس کا وہ حصہ جو سب سے بہتر ہے بہترین حصہ وہ لا کے مجھے پیش کر دو اس نے جب بکری ذبح کیا ذبح کرنے کے بعد گوشت میں سے اس نے زبان کاٹ کے لا کے دیا اس نے کہا اچھا یہ بہترین حصہ ہے گوشت میں یہ بہترین ٹکڑا ہے دوسرے دن پھر کچھ دن کے بعد کہاں بکری ذبح کرو اور جو بدترین ٹکڑا ہے اس میں گوشت کا وہ مجھے پیش کرو اس نے پھر وہی زبان کاٹ کے لا کے پیش کیا اس نے کہا یہ کیسے عجیب بات انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہو زبان تو یہ بدن میں گوشت کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑا ہے اور اگر یہ خراب ہو جائے تو یہ بدن کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑا ہے کیونکہ سارا شر اور فساد بنانے کے لیے زبان ہے اور انسان کے اخلاق انسان کے اندر عبادات انسان کے اندر نورانیت <تصفح> <تصفح> وہ اگر پیدا ہوتا ہے تو زبان سے پیدا ہوتا ہے کمال کے کی باتیں اس کے بہت سارے بہت سارے کمال کے باتیں تو اللہ تعالی نے اس کا وعظ اور نصیحت یہاں ذکر کیا ہے وہ از فال الکمان ہو جب فرمایا لقمان نے لبنی اپنے بیٹے کے لیے ہو وہ ہوصیحت کر رہے تھے یا بو نہیں اے میرے بیٹے لا تو شرک بل شریک نہ ٹھہرا اللہ کے ساتھ کسی کو شرک الما ظیم یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے شرک بہت, بہت بڑا ظلم اس کا درس اللہ کو کتنا پسند آیا اللہ نے اس کو اپنا کلام کا حصہ بنایا قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے اس کے بارے میں ذلقرنین کے بارے میں ذلکفل وغیرہ یہ بعض لوگوں کے بارے میں نبی ہے ولی ہے لیکن راجع قول ہے کہ اللہ کے اولیاء ہے وَوَسْتَيْنَ الْإِنسَانَ وَسْيَتْكِي ہم نے انسان کو بے والدیں ہیں اس کے والدین کے ساتھ حَمَلَتُهُ أُمْهُ وَحْنَا اٹھایا اس کو اس کے والد نے تکلیف کے ساتھ کمزوری کے ساتھ الا وہن ون کمزوری پر کمزوری وہ فسال اونفیا میں نے اور جو چڑانا ہے اس سے دو سال میں انشکر لی یہ کہ شکر ادا کرو میرا والد اور اپنے ماں باپ کا میرے طرف پلٹ کر آؤ گے انسان کا مالک اور خالق اللہ اور اس کے پیدا ہونے کا جو مسکن ہے اور ذریعہ ہے وہ ہے ماں باپ تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کے مقام بیان ہوا ہے تو اس کے یہ فائدہ کوئی اٹھا لے کہ اب ماں باپ کے ہر بات کو مان لیا جائے وہ شرک کے دعوت دے تو مانیں گے وہ کفر کی دعوت دے تو مانیں گے فرمایا نہیں المس پلٹ کر نے میرے پاس آنا ہے اس بات کو مقدم رکھو اور یہاں دودھ کا مسئلہ ذکر ہوا جیسے کہ ہم نے بقرہ میں پڑھ لیا تھا کہ دودھ کے مدت دو سالے یہاں جہاں پہ آمین وہاں پر حولے نکا ملین اس آیات کے تحت شبیر احمد عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ دودھ کی مدت عمومی طور پر اکثر علماء کی نزدیک وہ دو ہی سال ہے لیکن ہمارے امام صاحب کے نزدیک ڈھائی سال ہے ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی ہم کہتے ہیں ایسے حیرانگی کی بات ہے امام صاحب کے پاس کوئی دلیل ہوگی تو وہ لکھ لیتے نا یہاں کون سی دلیل ایک انسان مفسر بن جاتے قرآن کا تفصیل لکھتا ہے شیخ العدیث ہوتے اتنا بڑا مفتی ہوتے مفتی اعظم پاکستان تو امام صاحب کی دودھ والی وہ دلیل اس کو معلوم نہیں ہے کہ سیاد کے تحت لکھ لیتے اور صورت بقرہ کی اس آیات کے تحت شبیر صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں جو دودھ کے مدت بیان ہوئی ہے وہ بآدت با اکثری بیان ہوئی ہے بعادت اکثری اس کا مطلب یہ نہیں کہ دودھ کی مقدار اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے بقار کے آیات کے تحت یہ لکھا ہے اور اس آیات کے تحت یہ لکھا ہے امام صاحب کے پاس کوئی دلیل ہوگی جبکہ ہے نہیں یہ ان کا گمان فرمایا کبھی مال کبھی اگر وہ تمہیں مجبور کریں یہ کہ تم شریک ٹہرا میرے ساتھ کسی اور کو مال کبھی علم جس کا تجھے علم نہیں ہے فلاں توتے کرنا ان دونوں کاما پھر دنیا معروفہ اور ساتھ اچھا سلوک کر لینا ساتھی بن جانا ان دونوں کا اچھا سلوک کرنا ان دونوں کے ساتھ پھر دنیا دنیا میں معروف اچھے کاموں میں وہ طبیع سبھی لمن انا بہلیہ کرو اس شخص کے جو عنابت کرتا ہے میرے طرف جو رجوع کرتا ہے میرے طرف تم میں امر جو حکم پھر میرے طرف تم پلٹ کر گے فون کن کن تم پس میں تمہیں خبر دوں گا دو دو تم نے عمل کیا ہوگا اس حیات سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس حیات سے تقلید ثابت ہوتے ہیں بھائی کیا تقلید ثابت ہوتے ہیں کہتے اس حیات میں ہے کہ اس کی پیروی کرو جو عنابت کرتے ہیں میرے طرف تو کیا ہوا بھائی اس میں تو اچھی بات ہو گئی نا جو اللہ کی طرف انابت کرتے تو تم بھی انابت کرو اب اس کا یہ مانا تو نہیں ہے کہ ایک انسان ہے اس کے منہ میں کچھ کانا ہے ہاں کچھ دانے ہیں وہ اس پر منہ ہلا رہے چبا ہے اس کو اب دوسرا خالی منہ ہلانے لگ جائے تو بات بن جائے گی کبھی نہیں بنے گی بھائی اس کے منہ میں کچھ ہے وہ کہا ہے نا تو تم اس کے ساتھ خالی منہ کیوں ہلا رہے یہ کون سی دلیل بنے گی یہ آیات نازل کس کے بارے میں ہوئی ہے سات بن وقاص کے بارے میں نازل ہوئی سات بن وکاس اس کے والدہ نے کہا یہ ہاں، سعد جب تک محمد سے پلٹ کر نہیں آؤ گی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی پانی بھی نہیں پیوں گی دھوپ میں کڑے ہوں گے اللہ نے فرمایا نہیں وہ طبی سبیل امن انا ماں کے بات نہیں مانو اس کے بات مانو جو میرے طرف انابت کرتے تو انعبت والا اس وقت پہلا کون تھا رسول اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ. ابو بکر عمار, عثمان علی پھر اگر تقلید کرنا ہے تو وہاں چلے جاؤ اس سے کہاں تقلید ثابت ہوتی اور پھر پوری دنیا میں ہر ایک نے جو آپ نے بنایا ہے وہی صرف اللہ کی طرف انابت کرنے والے ہیں یہ کتنا غلط معنی لوگ کرتے ہیں قرآن, قرآن سے اپنے لیے اپنے خواہش کے باتیں ڈھونڈتے ہیں نکالتے ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ خواہش پرست ہے جو قرآن میں اپنے خواہشات کو تلاش کرتے ہیں خواہش پرست ہے وہ اور یہ ایسا تفسیر ہے کہ جو گمرہی پر بنا ہے جو قرآن کی اس کے معنی تفسیر کوئی کرے کہ آیتوں سے یہ معنی نکالے اس لیے تکلیف ثابت ہوگی قران تقلید کے کی رد کے لیے ائے ہیں بار بار تقلید کا رد کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں سے تقلید ثابت ہے یا بنیا اے بیٹ اے میرے بیٹھے انھا یقینا ان تک مس قال حبۃ اگر ہو عمل رائے کے دانے کے برابر ایک معمولی دانے کے برابر کیوں نہ ہو من خردل رائے کے فتکن فصخرۃ پس وہ ایک چٹان میں او فسموات او فلک یا اسمانوں زمینوں میں ہو یا تبیح اللہ لیائے گا اس کو اللہ تعالیٰ ان لطیف الخبیر یقین تعالیٰ بارقبین ہے خوب خبردار ہیں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلط نے فرمایا ایک انسان وہ عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کان فی سخرت اگرچہ وہ کسی چٹان کے اندر کرتا ہے تو اللہ اس کے اس عمل کو ظاہر کر دے گا لوگوں کے سامنے اس کی مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں نا امام بخاری رحمتہ اللہ نے بخاری کب لکھا ہے کہاں لکھا ہے اس اس تاشکن سمرکند بخارا سے اپنے کوٹھیوں میں بیٹھ کر انہوں نے کتابیں لکھی کسی بھی عالم کا کتاب آپ دیکھ لیں اخلاص کے بنیاد پر انہوں نے لکھا پوری دنیا میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سارے دنیا کے سامنے امام بنایا تو اللہ کے نبی کی اس حدیث اس قرآن کی آیات کے ساتھ وہ کہ تشریح ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے اگرچہ فی سخرت وہ ایک چٹان کے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اس عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا کیونکہ وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ اس کا تشریح خود ہی کر لے گا یا وہ نہیں میرے بیٹے آنکھیں میں سولاد نواز قائم کروں امر بل معروف حکم دو نے منع کرو برائی سے ما سابق اور کرو اس پر جو آپ کو تکلیف پہنچے ان ندارے یقیناً یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے اولاد کو نصیحت یہ کرنا ہے شرک نہیں کرنا نماز ادا کرنا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے اچھائی کی دعوت دینا ہے جب اس پر مسائب آئے تو کیا کرنا ہے ان الانسان خسر اسی طرح عمل اب عمل توحید پر عمل، نماز، عمل نماز اپنے رخسار کو لن سے لوگوں سے جمرہ نہ چلنا زمین میں اکڑ کر ان اللہ یقینا اللہ تعالی لا یحب پسند نہیں کرتا ہے كل مختال فخور ہر متکبر اور شی شیخی فخور کو مختال تکبر کرنے والا فخور اپنے तारीफ خود بیان کرنے والا اس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے وقصد فی مشی کا میاں روی اختیار کرو چلنے میں وا عزز من سوت کا کرو اپنے آواز کو انکرل اسوات یقیناً بدترین آوازوں میں سے لسوت الحمیر آواز گدے کا ہے گدے کی آواز بدترین آواز صورت فرقان میں ہم نے چلنے کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا ایمان والوں کے پندرہ علامتیں مومنوں کے صفات میں یہاں پر اس کا ذکر کیا ایمان والے چلتے ہیں یم شونا یہاں اس کا طریقہ بتایا کہ وہ چلنا کیسے ہیں اس کے لیے اقصاد کہا اقصاد ساتھ کے ساتھ چلنا چلنے میں احتال اختیار کرنا اور نبی علیہ السلام السلام کے چلنے کا ذکر میں آیا ہے نا کہ وہ ایسے چلتے تھے کہ آپ کا سر آگے کی طرف تھوڑا سا جکا ہوا ہوتا تھا جس طرح انسان جس طرح انسان جس طرح ہم سیڑھیوں میں اترتے ہیں نا سیڑھیوں میں انسان کا تھوڑا سر جھکا ہوا ہوتا ہے اس طرح تھوڑا آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے ہاں صوفیوں کے طرح نہیں کہ پورا مر جائے اور اپنے آپ سے کوئی چیز بنا لے ایسا نہیں لیکن اتال کے ساتھ چلنا نرمی کے ساتھ چلنا جس میں اکڑوں پن تک انداز نہ ہو ایک شخص کے بارے میں آتے ہیں نا عمر فاروق نے اس کو تپڑ لگایا تھا پیچھے سے کہ وہ بالکل یوں مرغے کی طرح جھکا ہوا تھا انہوں نے کہا سیدھا چلو اسلام قوی ہے مضبوط ہے ایسا بھی نہیں ہے ہاں احتار اختیار کرو اور فرمایا کہ آواز کو بھی پست رکھو بے مقصد بولنا بے مقصد فرمایا یہ گدے کا کام ہوتا ہے بے مقصد کو چلنا بے مقصد چیخنا نبی علیہ السلاۃ والسلام کی ایک فرمان سریف نے خدمہ کی روایت ہے ایک شخص کا ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ دن کو اس کو دیکھو تو کم اصل الحمار ہے گدے کے طرح ہوتا ہے اس کے اوپر جتنا بوری رکھتے ہیں تو رکھو وہ دوڑ لگائے گا پسینہ نکلے گا اس سے بازار میں دیکھو تو آوازیں لگاتے ہیں گدے کے طرح بونگتا ہے ابھی آپ اب بازاروں میں جاؤ نا سب چیختے ہیں جیسے پاگل کریں ایک ادھر سے بولے گا دس روپیہ اندوانہ دوسرا بولے گا بارہ روپیہ اندوانہ بولنے کی کیا ضرورت ہے آرام سے لوگ آ کے لے جائیں گے چیخنے کی کیا ضرورت ہے یہ بالکل نبی علیہ السلام کے تعلیم کے خلاف ہے یہ آوازیں لگانا یہ چیخنا ہوں بھائی ایک نمبر مار ادھر ہیں دوسرا کہتا ہے ادھر ہیں یہ سارے لوگ یہاں آئیں گے اور لے کے جائیں گے اور کہیں گے تمہارا جو رزق ہے اللہ تمہیں پہنچائے گا یہ بے صبری ہے بے صبری چیخ پکار بازاروں میں نبی علیہ السلط کی صفات میں یہ صفت تورات انجیل میں ذکر تھی نا کہ وہ بازاروں میں چیخ پکار کے ساتھ کاروبار نہیں کرے گا یہ اچھے اخلاق نبی علیہ السلات وسلام نے فرمایا اس شخص کی تیسری صفت ان ریت ہوں اگر رات کو تم اس کو دیکھو کا ہو خوش گویا کہ وہ لکڑی پڑا ہوا ہے دن کو دوڑ لگائے گا مزدوری میں اور اپنے کاروبار کے اوپر چخے لگائے گا آوازیں لگائے گا اور رات کو چارپائی پر دیکھو تو لکڑی کی طرح پڑا ہے بالکل اللہ کا ذکر نہیں تاجد نہیں فرض نماز نہیں بس بے دم پڑا ہوا ہے جیسا کہ اس سے روح جو ہے ملک الموت لے کر گیا ہے یہ صفات یہاں پر ان کو آواز کی صفت بتائی یہ اعتدال اختیار کرو اور گدا جو ہے یہ بے مقصد اکثر آواز نکالتے ہیں بے مقصد تو بے مقصد آواز ایک نکالنا اس سے ان کو منع کیا اس سے اپنے نے آپ کو بچاؤ یہ اچھے عادات نہیں ہے باللہ من الشیطان الرجیم الحم ترات کیا نہیں دیکھا تم نے یقیناً مسفر کیا اللہ تعالیٰ نے تابی کیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہیں وہ اس بگا اور پوری کی اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نیام ہو اپنے نعمت ظاہر و بات ظاہر اور باطن اومن سے بعض لوگوں میں سے من وہ اللَّهِ جو جھگڑا کرتے اللہ کے بارے میں بغیر بغیر کسی علم کا ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے قرآن کریم کے پچھلے عنوانات میں صورت نحل اور اس کے ماسوا مقامات پر ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سب کچھ تابع کیا ہے اسمان کا ذکر الگ زمین کا الگ چاند کا الگ سورج کا الگ تاروں کا الگ سمندروں کا الگ یہاں پر مجموعی طور پر فرمایا سخر القما محفظ فما ما فار اس اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا غلام بنائے تابع بنائے تمہارے فائدے کے لیے اور فرمائے مکمل کی ہو صلا تعالیٰ نے اس باغا پوری کی اللہ صلی نے اپنے نعمتوں کو وہ نعمتیں جو کچھ ظاہر ہے کچھ باطن باطن نعمتوں سے مرات روحانی دین شریعت عقیدہ یہ اللہ تعالی کے باطن نعمتیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان کا نجات ہوتا ہے یہ وہ نعمتیں ہیں کہ اس پر انسان کا نجات بنا ہے بنا اور ظاہری علامات تو یہ ہم نے پڑھ لی ہے یہ ظاہری چیزیں بھی مسخر ہیں قرآن کریم یہ بھی بات انہیں نعمتوں میں سے ہیں ایمان اسلام اللہ تعالی کا اللہ کے ساتھ محبت اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کے لیے محبت یہ سب باطنی نعمتوں میں سے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ انعامات دیتے ہیں اس میں ظاہر ہے ظاہری نعمتیں سب اس کی وجہ سے ملتی ہیں پرما بعد لوگوں میں سے وہ جو جگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بہت سارے لوگ بغیر علم کے کیونکہ علم تو وہ ہے جو وحی کے ذریعے میں ہو جو وہی کے بغیر ہے وہ علم نہیں ہے مشرقین مبتین جو کچھ بھی پیش کرتے وہی وہ نہیں ہوتے نہ ان کے پاس ہدایت ہو نہ کتاب منیر ان کے پاس ہو تو پھر ان کے پاس کیا ہے تکلیف فرما واقعی طب جب کہا جائے ان سے کہ پیروی کرو ما انزل اللہ ہو اس چیز کی جو نازل کیا اللہ نے قالو کہتے ہیں وہ بل ولی آبانا بلکہ ہم تو اس راستے کے پیروی کریں گے جس پر پایا ہم نے باپ دادو کو باپ دادا کو جیسے پایا اولا خان شیتانوں اگرچہ ہو شیتان یو ہم بلا رہا تھا ان کو الادا بیرو جانم کے اذاب کی طرف صورت بقرا ایک سو ستر نمبر آیات میں ہم نے پڑھ لیا تھا باپ دادا کی تقلید صورت معاہدہ میں ایک سو نمبر آیات میں پڑھ لیا تھا باپ دادا کے تقلید آگے صورت ظخرپ میں آیات نمبر بائیس تیئیس میں یہ باپ دادا کے تقلید ان مقامات میں اللہ تعالی نے باپ دادا کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے بخارہ میں معاہدہ میں یہاں پر زخرپ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں صرف باپ دادا نے کہا ہے اس طرح کیا ہے اگرچہ شیطان ان کے باپ دادوں کو اور ان کو جانم کے طرف گسٹ کر لے جا رہا ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم باپ دادا کے قدم پر چلیں گے فرمایا من يُسْلِمْ وَجَهُوا الْاللَّهِ اور جو جکا دے تابع کر دے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف وہو محسنن اور وہ نے انہیں کو کار ہو مانا مخلص ہو عقیدہ صحیح عمل صحیح ہو قبل اور و اس نے مضبوط کڑے کو فَائل اللہ, اور اللہ کے طرف پلٹ کر جانا ہے تمام کاموں کا تمام کاموں کا انجام اللہ کے پاس مانا یہ جس نے اپنے آپ کو تابع کر دیا چہرے سے مراد انسان کا پورا ذات اللہ کے طرف لیکن اس کا یہ اللہ کے طرف جھکاؤ ظاہر میں نہ ہو صرف ظاہر میں بلکہ وہ ہوا محسن کیونکہ منافقین بھی تو ظاہری ہی کرتے ہیں اللہ کے طرف نمازیں پڑھتے ہیں داڑیاں رکھتے ہیں دین کی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ محسن نہیں ہوتے دین کے محسن نہیں ہوتے فرمایا اس شخص نے ایسے مضبوط کڑے کو تام لیا ہے جیسے ہم نے یات الکرسی پڑھ لیا تھا قبل عروت رہا یہ کلٹ اٹنے والا نہیں ہے پھر قومن کا فرفل آیا جس نے کفر کیا تو غم میں نہ ڈالے آپ کو ان کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے امار طرف ان کا پلٹ کر آنا ہے بنو نبیوہم بما ملو خبر دیں گے ہم ان کو جو انہوں نے عمل کیا ہے ان اللہ حالی من اللہ تعالی خوب جانتا ہے بزاعت اس جو ان کی سنوں میں ہیں سنوں کے رازوں کو اللہ جانتا ہے اللہ ان سے پوچھے گا نبی علیہ السلام اور ہر دائیں کے لیے اللہ فرماتے غم مات کرو ہاں یہ انسان کے لیے غم ہوتے ہیں یہ لوگ دین کو کیوں نہیں مانتے شریعت کو کیوں نہیں مانتے اس دعوت کو کیوں نہیں مانتے لیکن اللہ فرماتے کہ آپ ایسے انداز میں غم نہیں کرو جو تمہارے لیے سبب ہلاکت بن جائے یا خود دین پر چلنا تمہارے لیے مشکل بن جائے ہاں دلی دکھ تو ہوتا ہے انسان کو کاش یہ لوگ ایمان لے آئے نمت قلی ہم فائدہ دیں گے ان کو توڑا ہم, پھر ہم کینچ لے آئیں گے سخت عذاب کی طرف مانیں کہ اگر کفر شرک کے باوجود ہم ان کو اچھا کھلاتے ہیں پلاتے ہیں مالدار رکھتے ہیں تو یہ ہماری طرف سے ایک دنیاوی فائدہ ہے پھر ان کے لیے جانم اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہمارے عذاب کا ایک شکل ہے استدراج ہے کہ وہ دنیا میں مصروف رہے اپنے مال دولت بچوں کے دیکھ بھال میں مصروف رہیں اور اتنے میں ان پر موت آ جائے اور ان کو توبے کا توفیق ہی نہ ملے یہ عذاب کی ایک شکل ہے ورہ ان سال اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق و و اس نے پیدا کیے آسمان اور زمینوں کو اللہ ضرور کہیں گے اللہ نے کل آپ فرما دیج الحمد تمام تعریفی اللہ کے لیے بلک بلکہ ان کی اکثریت نہیں جانتے ہیں اقرار کرنے کے باوجود پھر اللہ کے ساتھ شریک معلوم ہوا کہ ان کی اکثریت بات نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے جو آسمان زمینوں میں ہے ان اللہ ہوا, واللہ نیاز حمید تعریف کیا ہوا ہے تعریف کے لائق ذات وہی ہے بے پروا ذات وہی ہے اللہ کے لیے آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے سب ہے تو مشرقین کی منہ پر اگر اللہ کی تعریف نہ آئے تو کیا ہوا وہ سب اللہ کی ملکیت ہے جن کو یہ پکارتے ہیں ولو انَا فضا اور یقیناً اگر ہو جو کچھ زمین میں ہے من شجرت درختوں میں سے اخلا من میں ہو جائے ولبہر اور سمندر یا مد ہو سیاہی کرے اس کو میں بعد ہی اس کے بعد سبا تو بورن سات سمندر اور آ جائے مانفت کلمات اللہ تو ختم نہیں ہوگی اللہ کی کلمات ان اللہ حاضظ حکیم یقین اللہ تعالی خوب غالب ہیں خوب حکمت والا ہے سرتکاف کے اندر بھی آخر میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا میداد کلیمات رمبی اگر وہ مداد بن جائے اور یہ قلمیں دنیا کی لکڑیاں درخت وغیرہ یہ قلمیں بن جائے اللہ کی تاریخی کلمات ختم نہیں کر سکتے ما خل حکم ملا باس نہیں تمہارا پیدا کرنا نہ تمہارا دوبارہ اٹھانا اللہ کا نفس معاہدہ مگر ایک جان کی طرح ان اللہ سمی ان بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے اور میں قیامت کا انکار اور قیامت سے دوبارہ اٹھانے کا شکوک اور شبہہ یہ ویسے آبس بات ہے کیوں اللہ کے لیے تو ایک کا کیا تم سب کا پیدا کرنا سب کا دنیا سے لے جانا پھر دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے ایک لمحے کے برابر ہے ایک جان کے ساتھ اس طرح ایک جان کو پیدا کرتے اللہ کے لیے کیا مشکل ہر چیز اللہ کے تابع ہے علم طرح کیا آپ نے نہیں دیکھا داخل کرتے ہیں رات کو دن میں دن کو رات میں وسخر الشمس والقمر تابکے اس نے سورج کو اور چاند کو کل یجریلا جلم مسما ہر ایک چلتے ہیں وہ اپنے وقت میں مقرر تک وان اللہ بما تعملون خبیر اور یقینا واللہ تعالی خوب خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو تو تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے یہ وہ دلائل ہیں جو دلائل عقلیہ بہت سارے اللہ نے بیان کیے کہ اس سے اللہ کی پہچان حاصل کرو ظہر کبھی حق کو یہ اس لیے کہ یقین اللہ تعالیٰ وہ حق ہے باطل اور یقیناً وہ جو اللہ کے ماں سیوا کو پکارتے ہیں وہ باطل ہیں وہ کبیر اور یقیناً واللہ تعالیٰ بلند ہے بہت بڑا بہت بڑی ذات اس کا ذات بہت, بہت بڑا ہے بلندی اس کے لیے ہے عرش پر استوا ذات کے کبیر ہونا اس کا حق ہے اور فرمایا کہ میں سارے چیزیں آ گئی نا اللہ کے ماں سے جن کو بھی اللہ کے ماں سے پکارتے ہیں وہ باتل ہے تو آپ وہ تو انبیاء کو بھی پکارتے اور وہ تو اولیاء کو بھی پکارتے ہیں مانا یہ ان کا قول باطل ہے ان کا ان کو پکارنا باطل ہے اس لیے کہ انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم کو پکارو کیوں یہ تو پکارتے ہیں اللہ کے ماں سوا تو نبیوں کو نہیں پکارتے شیاطین کو پکارتے ہیں تو شیاطین تو ہے ہی باتل بلکان یا بدن الجن یہ تو جنوں کو پکارتے اور ان کی عبادت کرتے تھے تو اس لئے فرما کہ وہ جتنے بھی ہیں سب باطل ہیں علم طرح کہ آپ نے نہیں دیکھا ان الفلکا یقناً کشتی تجری چلتی ہے فی سمندر میں بنعمت اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ لیوری اکم من آیاتی ہی تاکہ وہ دکھا ہے اپنی نشانیوں میں سے ان فیدہ لکا یقناً اس کام میں لآیاتن البتن شانیا ہے لیکل سبار ان شکور ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے کیلئے میں دیکھو سمندر کے اندر انعامات اللہ کا یہ تمہاری توحید کے لیے بہت بڑے علامات ہیں سمندر پر ان کو چلانا ڈبونے سے بچانا دور دراز سے وزنی چیزوں کو دوسرے دوسرے ملکوں میں منتقل کرنا یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے مہیا کیا ہے وہ لوگ جو صبار ہے اللہ تعالیٰ کے امتحانات پر صبر کرتے ہیں حرام سے بچنے کے لیے صبر حلال کی تلاش کے لیے صبر اللہ کی عبادت پر صبر سردی میں اٹھ کر رات کو عبادت کرنا صبر تاجت کے لیے اٹھنا نیند کو خراب کرنا صبر ہر اعتبار سے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر آنے والے مصیبتوں پر شکر کہ اللہ کی طرف سے وَاِذَا جب ڈانپ لے دے ان کو موج ان رزل ساحبانوں کے طرح دا اللہ پکارتے اللہ تعالیٰ کو مخلص علہ الدین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار, دین سے پکار اللہ کے لیے پکار کو خالص کرتے ہیں اس میں ملاوٹ نہیں کرتے یہ نہیں کہتے یا علی مدد یا اللہ مدد بہو یا علی مدد نہیں ڈائریکٹ نہیں کہتے یا اللہ تو ہی بچا سکتا ہے پھر وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں مشرقین وَلَمَّنَ اَجْجَاهُمْ فَسَبْ جَبْ نِجَات دیتے ہم ان کو حِلَى الْبَرْرِ خُشْقی کی طرف وَمِنْهُمْ فَاسْبَعَذْا ان میں سے مختصد جو مختصد ہے معنی اپنے عہد پر قائم اپنے عقیدی توحید پر قائم وہ مختصد لوگ ہیں اور جو اللہ کے باغی ہیں۔ وہ اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں وہ ما جو اللہ کلک ختار ان نہیں انکار کرتے ہمارے تو مگر ہر وعدہ توڑنے والا نہ کفور ہے وہ نہ ہے ختار ہے وعدے کو توڑ دینے والا ہے اس کو پھر سمندر کے اندر موجو کے اندر جو وعدہ تھا وہ یاد نہیں رہتے کہ اللہ اگر تُو نے ہم کو بچایا تو ہم تجھ پکاریں گے کسی اور کو نہیں پکاریں گے اب جب سمندر سے بار آ گیا تو اور کو پکارنے لگ گیا تو یہ وعدہ خلاف یا یوہن ناس اتقوئے لوگو درو اللہ تعالیٰ سے ربکم جو تمہارا رب ہے وخشو درو تو تم درو یومن اس دن سے لا اجزی والدن انوالدہی نئی کام آئے گا کوئی باپ اپنے اولاد کے ولا اور نہ کوئی اولاد و جازن وہ کام آنے والا ہوں گے ان والد ہی اپنے والدین کے کچھ بھی کیونکہ یہاں والد کا تذکرہ چلا کہ وہ اپنے اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں یا وہ اللہ تشرق مل تو یہاں پر اللہ تعالی نے اولاد کا بھی تذکرہ چلایا ایک قیامت میں نہ اولاد باپ کے لیے ماں باپ کے لی نہ ماں باپ اولاد کے لیے وہ کچھ کام نہیں آئیں گے فرما اللہ یقیناً تعالیٰ کا سچا ہے فلاں تغرن الحاط النیا نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی فلاحم بلغر نہ تم کو دھوکے میں ڈالے اللہ پر دھوکہ دینے والا مانا شیتان قیامت سے اللہ نے بہت ڈرایا قرآن کریم میں اور فرمایا کہ قیامت کے دن ماں باپ اولاد ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے لِكُلِّمْ يَوْمَ يَوْمَ شَأْنُ ہر ایک کو اپنے پڑے ہوگی تو فرمایا اللہ کا وعدہ سچا ہے مانا قیامت کے عدالت میں ہر ایک نے آنا ہے ہر انسان کے زندگی کے اختتام پر اس کا گویا قیامت قائم ہو جاتا ہے اور برزخی زندگی سے گزرنے کے بعد پھر قیامت کے دن کے فیصلے کے بعد اس کے لیے جنت یا جانم ہے اس سے بچاؤ کوئی راستہ نہیں ہے فرمایا دنیا جو ہے یہ قیامت سے غافل کر دینے والی چیز ہے لہذا دنیا کی غفلت کی وجہ سے آخرت کو مت بولو اور دوسرے نمبر پر شیطان وہ تم کو بہلائے گا اخرت تمہارے انکوں سے اجل کر دے گا اٹھا دے گا ان <الْمُسَّان> اللہ کے پاس ہے قیامت کا علمغسا اور اتارتا ہے وہ بارش کو بارش نازل کرتا ہے وہ اللہ وہ جانتا ہے محفل الارحام جو رحموں میں ہے وما ماتری نفس نہیں جانتا ہے کوئی نفس ماذا تک سے بو کیا کرے گا وہ کل تدری نفس نہیں جانتا ہے کوئی نفس تموت کس زمین پر اس کا موت واقع ہوگا ان اللہ تعالی خوب جاننے والا خبردار ہے حدیث میں اس کو غیب کے چابیاں قرار دیا گیا ہے غیب کی کنجیاں اب اس میں یہ جو باتیں ہیں جیسے دور حاضر میں لوگ ڈاکٹری اعتبار سے کہتے ہیں کہ رحم کے اندر کیا ہے کہ یہ تو الٹرسون کے ذریعے سے مشینوں کے ذریعے سے پہچان جاتے جاتے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ پہچان کوئی مقصود نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ رحم کے اندر کیا ہے لڑکا ہے یا لڑکی اور یہ خوش قسمت ہے یا قسمت اس کا عمر کتنا ہوگا کم یا زیادہ اور یہ مسلم ہوگا یا کافر یہ سارا تفصیل بتاؤ نا پھر مائی کا لال کوئی ہے جو اللہ کا مقابلہ کرے نہیں کر سکتے ابھی تک تو اس میں ناکام ہے کہ لڑکی سمجھ کر اس کو گراتے ہیں پتہ چلتے ہیں لڑکا نکلا جتنے ایسے بچے لوگوں نے ضائع کیے ڈاکٹروں نے کہا لڑکی ہے جب ضائع کر دیتے بھی ناکام ہے حالانکہ یہاں مقابلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی حکم کسی خاتون کو سامنے کڑا کر دے اور کہہ دے کہ اس کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے نہیں کر سکتے اب اس کے لیے آلہ نگالنا مشین لگانا مشین کے ذریعے سے اندر تک پہنچنا اس بچے تک اور پھر فیصلہ کر لینا یہ تو کوئی تک کے بات ہی نہیں یہ تو اس کے مقابلہ نہیں ہو سکتے یہ تو اس صورت میں ہے کہ اللہ رب العالمین بغیر اندر پہنچے کسی آلہ کے اللہ کے علم میں ہے یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے بڑھتا ہے گٹتا ہے لیکن ساتھ میں اگر یہ دوسری شروع لگا لے کہ یہ جاہل ہوگا یا عالم ہوگا یا خوش قسمت ہوگا بدقسمت ہوگا عمر کم ہوگا زیادہ ہوگا تو یہ تو کسی کے پاس بھی اس کا علم نہیں دوسری بات بارش کو گیس موسمیات والے بتاتے ہیں بارش کے ہونے کا امکان ہے امکان اور بات ہے بارش کا ہونا یقینی طور پر یہ اور بات ہے یقین کے ساتھ نہ آج تک کسی کو پتا ہے اور نہ کسی کو ہوگا یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتے جب کہ موسمیات والے کئی بار پیشن گویاں کرتے ہیں اور جھوٹ ثابت ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتے وہ تو اپنے ایک ہوا کے رخ کے حوالے سے جو انہوں نے اپنا مہارت حاصل کیا ہے اس رخ اور ٹھنڈے ہواؤں کے ذریعے سے یہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ انہیں کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ اس طرف جو ہے بارش کا امکان ہے اس طرف امکان ہے امکان کے بعد حقیقت نہیں اور اس طرح کل کیا ہوگا ایک نفس کو یہ پتا نہیں کل کیا ہوگا کیا کرے گا وہ جینا مرنا اچائی کرنا برائی کرنا کسی شخص کے قوت اور اختیار میں یہ نہیں اور یہ بھی کہ وہ کہاں مرے گا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے اگر کسی نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں جس طرح فضائل صدقات والے نے لکھا ہے بڑے بڑے واقعات وہاں ایک بزرگ آیا اور دوسرے سے پوچھا پاک زمین مجھے بتا دے کیا کرنا ہے میں نے وہاں مرنا ہے آپ کو اتنی بڑی بات کی خبر ہے جس کا قرآن نے بھی کیا کہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ میں کہاں ماروں گا اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ زمین پاک ہے کہ گندا ہے وہ تو نظر آتے. جو چیز نظر آتے اس کا تمہیں نہیں مارو مجھے پاک زمین بتاؤ اور جس چیز کا قرآن کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی زمین پر مرے گا تو اس کو تمہیں پتہ لگ گیا بس لکھنے والے لکھتے ہیں پڑھنے والے پڑھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کے خلاف ہے عزیز کے خلاف ہے اور وہ اسی وقت کہتے ہیں اثر کے بعد فوت ہو گیا اسی زمین پر فوت ہو گیا اچھا ہو گیا کہ فوت ہو گیا کوئی اور شیرک پڑتا تھا ایسے بے مقصد بات ہے بے مقصد لوگوں کے عقائد کے تباہی ہے تباہی پڑھتے جاؤ تو حیران ہو جاؤ بزرگ آیا کہ پوری جماعت گئی تھی ایک سخی کی قبر پر میرے تو یہ مزاروں کا تصور اور توحید کے دعوے یہ کتنے الٹ بات ہیں سخی کی قبر پر ایک جماعت گئی تھی اور وہاں گئے تو کسی نے مہمان نوازی کرنی تھی تو وہ قبر والا نیند میں آتا ہے اس شخص کے پاس جو اس کافلے میں ایک شخص ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سودا کرو کیا سودا کرو یہ اپنا بختی اونٹ مجھے دے دو میرے گھر میں بیٹے کے پاس میرا ایک اونٹ رہ گیا مرنے کے بعد میں وہ تمہیں دیتا ہوں کہتے سودا ہو گیا سودا ہو گیا اور اتنے میں جس نے نیند دیکھا ہے نا خواب کہتے جب میں جاگ گیا تو میں نے دیکھا میرے اونٹ نہر ہو چکا ہے اس سے خون جاری ہے پھر ہم لوگوں نے اوٹ کر کے اور گوشت کو کاٹا پیٹا اور استعمال کیا وہاں سے جب پلٹ کر آنے لگے صحرا میں ہم جا رہے ہیں پیچھے سے ایک بندہ آواز دے رہے بھائی آپ لوگوں میں فلاں آدمی کون ہے میں ہوں میرے والد صاحب نے خواب میں مجھے بتایا ہے کہ فلان قابل میں ایک آدمی ہے میں نے اس سے اونٹ لیا ہے اور اللہ کے نام میں میں نے ضبع کر دیا ہے میرے جو بختی اونٹ گھر میں رہ گیا تھا وہ ان کو دے دینا تو آپ ہیں ہاں یہ اونٹ لے لو آگے لکھتے ہیں واہ واہ بزرگان دین دنیا سے جانے کے بعد بھی سخاوت کرتے ہیں اب یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ وہ جو لوگ قبر پر گئے ہیں مزار پر شریعت میں مزاروں پر جانا ہے پھر جماعت کی شکل میں جو اور بھی رہتے ہیں پھر مرنے مرے ہوئے شخص کو کیسے پتہ چلا یہ لوگوں نے کہنا نہیں کہا ہے پھر مرنے کے بعد وہ آ کر کے اونٹ کو نیئر کر رہے ہیں. یہ عجیب مرا ہے پتہ نہیں کوئی کڑکی کولے آتے جاتے اور کاروبار کر رہے پورے دنیا میں پھر بیٹے کو بتاتے بیٹھا پھر اس کو اونٹ دیتے جبکہ ازامات الانسان ان کا تعمل ہو وراثت میں تو اب اس کا کوئی حق ہی نہیں تھا وہ تو بیٹے کا میراث قرآن کو بھی فراموش کر دیتے لوگ صورتی نسا کو کہاں لے کے جائیں گے اب مرنے کے بعد پھر آ کر کے وہ گھر میں ہاتھ مار رہے تو یہ کائیں کا مرا ہوا ہے صرف نجس عقائد عقائد اللہ فرماتے کسی کو شخص یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ زمین کے کس حصے پر مرے گا کسی کو نہیں مارو ہاں انبیاء علیہ السلط کے لیے یہ قانون ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں کہ نبی کو اللہ پہلے ملک فرشتہ بیچتا ہے کہ اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے زمین پر رہنا ہے یا اللہ کے پاس آنا ہے بخاری کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے تو عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات اللہ کے نبی سے سن لی تو میں نے کہا یہ کبھی ہم کو پسند نہیں کریں گے مانا یہ کہ اللہ نے اپنی نبی کو اختیار دے دیا کہ آپ میرے پاس آتے ہو یا اپنے اہل کے پاس رہتے ہو تو عائشہ میں نے کہا اللہ کے نبی کبھی بھی اللہ پر ہم کو ترجیح نہیں دیں گے کہ وہ دنیا میں رہیں گے بس آپ یہ جائے گا اور بہت ہو گئے کچھ دنوں میں یہ ان کے لیے خبر ہوتا ہے باقی امت میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ جناب وہ مرنے سے پہلے ان کو خبر دیا جائے گا یہ معاملات وہ سنبھالے گا اور کہاں مرے گا کیسے مرے گا زمین کے کون سے حصے پر مرے گا یہ خبر کسی کو بھی نہیں ہے یہ غیب کی خبریں ہیں یہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے یہ عقائد شرکیہ ہے اس سے بچنا چاہیے سورت کے خصوصیات اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل توحید پر بہت سارے بیان کیے نمبر دو نقلی ایک خاص واقعہ لکمان حکیم رحمتہ اللہ علیہ کی تعلیم کے حوالے سے اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں نمبر تین اللہ تعالی کے علم کے انتہا اور لوگوں کے علم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے وہ صرف اللہ کے علم میں چیزیں ہیں نمبر چار پانچ وہ چیزیں جو مغیبات میں سے ہیں جس کو مفاتیح الغیب کہتے ہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ پانچ چیزیں غیب میں سے ہیں اور کوئی غیب چیز نہیں یعنی بہت ساری چیزیں غیر ہیں نمبر پانچ مشرقین کے اس دلیل پر رد جو کہتے ہیں ہم نے باپ دادوں کو پایا ہے اس طرح کریں گے صورت علیف فلامی سجدہ ماقابل کے ساتھ اس کا ربط تعلق پہلے اللہ تعالی نے توحید کو ثابت کیا لقمان حکیم کے واقعات کے ساتھ تفسیری دلائل اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ شفاعت اور پر رد کرتا ہے شرک کے ایک خاص قسم نمبر دو پہلے صورت میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کیا آخر کے اندر کہ اللہ کے پاس علم قیامت ہے اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کا اشارات دیے ہیں یہ قیامت کے علامات مت آنے کو ہے نمبر تین پہلے صورت میں اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے یہاں پر اللہ رب العالمین اس کا فرق بتاتا ہے توحید والے اور شرک والے ایک دوسرے سے بہت الگ طلق ہے سورت کا عنوان ہے اہل شرک اہل ایمان میں تفاوت فرق فرقی مرب المین اتارنا کتاب کا الکتاب کتاب کو اتارنا کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے لار بفی نہیں ہے کوئی شک اس میں مر رب العالمین وہ رب العالمین کی جانب سے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم کیا وہ کہتے ہیں کہ بنائے اس کو بل ہو بلکہ یہ تو حق ہے رب تیرے رب کے جانب سے فائدہ کیا ہے کیوں اترا ہے لطنز رقوم کہ ڈرائیں اس قوم کو ما اتاہم نہیں آیا ان کے پاس من نظیر ڈرانے والا من قبل کا تجھ سے پہلے لال لومتا کہ وہ یہ تدون ہدایت پائیں فرمایا کہ کتاب بلارے بے رب العالمین کی جانب سے ہے یہ لوگ اس پر اشکالات کرتے ہیں کہ اختراع ہے گڑھ لیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اور آپ کی نبوت یہ حق ہے آپ کے رب کے جانب سے ہے اور اس کا مقصد ایسے قوم کو ڈرانا ہے جن کے پاس تجھ سے پہلے نبی نہیں آیا عرب میں کوئی نبی نہیں آیا نا مکے والوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا کیونکہ وہ تو اسماعیل علیہ السلامۃ السلام کے اولاد اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں کوئی نبی نہیں تھا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور نبوت کا فائدہ وہ یہ کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائے اللہ اللہ اللہ ذات ہے خلق وزاد وزاد جس نے پیدا کیا اسمان زمینوں کو بھائی نوما جوش کے درمیان میں ہے پھر ستۃ ایام چھ دنوں میں تم مستوال عل پھر مستوی ہو گیا عرش پر مالککم نہیں ہے تمہارے من دونی اس اللہ کے ما سیوا میں ولی ولا شفی نہ کوئی دوست اور نہ سفارش فلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو پہلے یہ ذکر ہم پڑھ چکے ہیں چھ دنوں میں اللہ نے اسمان زمین کو بنایا عرش پر مستوی ہوا عرض پر اللہ کا مستوی ہونا معروف ہے اس کا کیفیت مجھول ہے اس پر ایمان لانا لازم ہے اس کے بارے میں شک اور شبہ پیدا کرنا یہ خلاف شرع ہے اور اس کے کیفیت کو بیان کرنا یا اس کا ابتال کرنا یہ شریعت کے منافی اور خلاف ہے اللہ عرض پر مستوی ہے جیسے اللہ کے ساتھ لائق ہے فرمایا اس اللہ کے ما تمہارا کوئی ولی شفی نہیں ہے جب نہیں ہے تو کیا اس بات میں تم غور نہیں کرتے ہو یہ دبدر الامران تدبیر کرتے ہو کام کا منسما ہے اسمان سے لعل اور زمین کے طرف ثم یا رجئ الیہ پھر وہ پلٹتا ہے اس اللہ کی طرف فیوم اس دن میں کانہ مقدار جس کا مقدار ہزار سال ہے دم تعدد اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو فرمایا کہ زمین پر اللہ کا حکم آتا ہے جبریل لے کر آتا ہے اللہ اوپر سے تدبیر کرتا ہے تو اللہ ہے نا اوپر اوپر سے اللہ تدبیر اس لیے کرتا ہے کہ وہ اوپر ہے زمین کی طرف وہ اپنا حکم اتارتا ہے تدبیر کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ امر جو جبریل لے کر آتا ہے یا کوئی بھی فرشتہ ملک جو اللہ کا حکم زمین پر لا کر کے کوئی عذاب کوئی راحت ان کا پلٹ کر جانا فرمایا کتنا ہے ایک ہزار سال صورت مہارج میں پچاس ہزار سال کا ذکر ہے نا یہاں ایک ہزار سال اس کے بارے میں فرق بیان کیا وہ مانے کہ اگر سدرت المنتہا تک لے جائیں زمین سے سدرت المنتہا تک تو پھر وہ پچاس ہزار سال بنیں گے اور اگر دنیاوی اسمان تک لے جائے تو ایک ہزار سال ایک قول یہ سجرت تک تو پچاس ہزار دنیاوی اسمان تک تو ایک ہزار سال ایک قول یہ دوسرا قول یہ کہ وہ آخرت کے حوالے سے ہیں قیامت کے حوالے سے مانا ایسے مرحلے گزریں گے لوگوں پر کہ ایک ایک مرحلہ اتنا مشکل ہوگا جیسے کہ ایک ہزار سال تو گویا کے لوگوں پر وہ دن ایسا ہوگا مشکل کے اعتبار سے کہ پچاس ہزار سال کے معنی اتنے سخت ہونے کی وجہ سے مراحل عذاب کی وجہ سے تو لوگوں کو پچاس ہزار سال تکلیف کے اعتبار سے محسوس کیا جائے گا یہ فرق بتائے فرمایا کہ وہ پلٹ کر جو آ جاتا ہے اللہ کے پاس مانا آنا جانا یہ دونوں ایک ہزار سال بنے گا ذالک الرحیم یہ ہے وہ اللہ جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کو العزیز نہایت غالب الرحیم خوب رحم کرنے والا ہے اللہ کل وہ اللہ جس نے بنایا اچھے طریقے سے ہر ایک چیز کو خلق اس کے پیدائش وہ بتا خلق الانسان ہے اور شروع کے انسان کے پیدائش کو من تین مٹی سے گارے سے بنایا ثم جالا نسل ہو پھر بنایا اس کے نسل کو من مہین پانی کے حقیر قطرے سے سلالہ کہتے کی ہیں نا کینچ کر آنے والا قطرہ جو کینچ کر نکالا جاتا ہے لایا جاتا ہے اور یہ وہ نطفہ ہے جو شہوت سے نکلتا ہے یخرج ممبین سلوی و ترائب ثم مصواہو پھر برابر کیا اس کو ونفق فیہے خون کا اس میں مر روحی اپنے طرف سے روح اپنے طرف سے اللہ نے اس میں روح ڈالا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَلَبْسَوَرَ وَلَعْفِدَانَ پہلے غیب سے کلام پھر مخاطب ہر ایک کے لئے بنایا تمہارے لیے کان تمہاری لی انکے تمہارے لیے دل بہت کم جو تم شکر ادا کرتے ہو توڑی ہی لوگ ہیں جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کان اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں انکے اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں دل اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں ایسے لوگ بہت کم ہیں وقال انہوں نے کہا اے داد اللہ جب ہم گم جائیں گے زمین میں خَلقٍ جدید کیا ہم پیدا کیے جائیں گے نئے خلقت میں بل ہوں بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کی منکر ہیں ہے فرمائیے مشرقین کا یہ عقیدہ ہے کیا ہم زمین میں گل جائیں گے سڑ جائیں گے مٹی کے ساتھ مٹی بن جائیں گے وہ سیدھا ہو جائیں گے اور ریزہ, ریزہ ہو جائیں گے تو دوبارہ سے پھر ہم اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ فرماتے حقیقت میں یہ قیامت کی انکار کرتے کلا فرما دفا کم فوت کرے گا تمہیں ملک الموت اللہ وہ ملک وہ قلعہ کم جو مقرر کیا گیا ہے تمہارے اوپر وہ موکل ہے موکل اللہ نے تمہارے اوپر اس کو موکل بنا دیا ہے مقرر کر دیا ہے تم اے اللہ ربکم پھر رب کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے اللہ نے ملک الموت امیر بنا دیا ہے اس کے نیچے بہت بڑی جماعت ہے جہاں سے جس کا روح جا کے نکالنا چاہتے ہے اس کا آرڈر چلتا ہے اس کے آرڈر پر فرشتے جا کے اس کی روح کو لے آتے ہیں اس سے تم بچ نہیں سکتے ہو اللہ نے تم کو اس کے حوالے کر دیا ہے لو ترا اگر دیکھ لیں دن مجرم ہونا جب مجرم نہ سرنا اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا وہ سمے نام نے سن لیا فرج ہے نا بس لوٹاؤ ہم کو نا سال ہم نیکمل کریں گے ہم ان نا موقع یقیناً ہم یقین کریں گے معلوم ہوا ان کا یقین نہیں تھا نا بے کافرون کافی رون تھے وہ آپ کہتے یقین کریں گے ہم نے دیکھ لیا عقیدہ کیا ہے عمل کیا ہے کامیابی کا رستہ کیا ہے اب تو نجات دو اللہ فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا خدا اگر ہم چاہتے تو دے دیتے ہر ایک نفس کو اس کی ہدایت مانا اگر ایسا کرتے جبری کیا بھی تم کو سزا دے پھر واپس دنیا میں لے جائیں پھر تم کو اختیار دیں گے نا اختیارات تم پھر استعمال کرو گے اپنی مرضی کے تو پھر اور اگر جبری طور پر ہم چاہتے تو جبری طور پر تو پہلے بھی ہم تم کو مسلمان بنا سکتے تھے لیکن نہیں یہ اللہ فرماتے ہماری حکمت کے خلاف ہے اور صورت انعام میں ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ اگر ان لوگوں کو اللہ واپس لوٹا دے و لو آدو لمان ہو ان لو ردو لمان ہو ان کو دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو پھر بھی وہ اسی انی کاموں کی طرف جائیں گے جن سے وہ روکے گئے تھے فرمایا ایسا نہیں ہوگا بلکہ یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے جنت اور جانم دونوں کو ہم نے بھرنا ہے اگر ہم چاہتے تو دے دیتے ہر ایک شخص کو ہدایت لیکن ثابت ہو گئی ہمارا ہمارا کال ہمارا وعدہ میرے طرف سے یہ وعدہ مکمل ہو گیا ہے لان لان نہ جان ضرور بھریں گے ہم ضرور بر دوں گا میں کس کو بر دوں گا جان نما جان نم کو منل جنت ورنہ انسانوں میں سے اور جنوں میں سے دونوں جائیں گے من جنت والناس بے مانسی تم چک لو بے تم جو تم نے بلایا تھا لکھا اپنے اس دن کے ملاقات معلوم ہوا کہ جو قیامت کا منکر ہے وہ کافر ہے تم نے قیامت کا انکار کیا تھا یہ کفر تھا اب اس دن کے عذاب کو چک لو ان نہ نسی نہ کم یقین بلا دیں گے ہم تم کو وزوق اور نبی آیات الدین یقیناً ایمان لاتے ہمارے آیتوں کے ساتھ بولو اعداد جب نصیحت کی جاتی ہے ان آیتوں کے ساتھ ان کو خر رس جداں وہ گر پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے وہ سب بے بیان کرتے ہیں وہ سب بہو رب بھی بیان کرتے ہیں رب کی حمد کے ساتھ وہ ہم لائن اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں فرمایا جو میرے بندے ایمان لاتے ہیں ان کا یہ کیفیت ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد عبادت پہ مصروف اللہ کا حکم سنتے ہی اللہ کے حکم ماننے کے لیے تیار اس سے تجاوز نہیں کرتے ہیں۔ حاملین ایو تتجافہ جنوبہم حالادہ رکھتے ہیں وہ اپنے کروٹوں کو ان المزواج بس طرح سے خوابگاہوں سے یہ دو انہ رب بہم پکارتے ہیں اپنے رب کو خوفوں و تمہ خوف اور تمہ کے ساتھ وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دی ہیں ان میں سے خرش کرتے ہیں یہ مومن بستروں سے رات کو اٹھتے ہیں تاجد کے لیے کیونکہ بستروں سے اٹھنے کا صرف مطلب ذکر نہیں کیا بستروں سے تو باغی بھی اٹھتے ہیں رات کو شیتا کے لیے آرامی پن کے بدماش قسم کے لوگ بستروں سے باہر آ جاتے ہیں فرمایا نہیں ان کا بستروں سے اٹھنا یہ تو ان رب بہ اپنے رب کے کی پکارنے کے لیے ہوتے ہیں خوف اللہ کے عذاب سے خوف اور اس کی رحمت کی امید اور اپنا مال بھی دن رات خرچ کرتے ہیں فلاں نہیں جانتا کوئی نفس ماف علوم جو چپا کر رکھی ہیں اس کے لیے من قرت انکھوں کے ٹنڈک میں سے جزان یہ بدلا بھی مکان جو وہ عمل کرتے تھے فرمایا کسی بھی نفس کو اس بات کا علم نہیں ہے مانا یہ ایک تو ہے اللہ کا ظاہر بیان کرنا جنت ہے جنت کے اندر حور العین ہے کھانے ہیں پینے ہیں یہ ہے یہ ہے اس اعتبار سے تو قرآن کا کئی حصہ اس پر تعارف پر لگا ہوا ہے کہ انہوں نے جنت کا تعارف کیا ہے لیکن اس کی اصل حیثیت اور کیفیت وہ کسی شخص کے دل میں نہیں ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مالا عین الراعت والا عزن السماعت والا خطر قلب شرین وہ جو نہ انکوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا بخاری کی روایت ہے تو یہ کیفیت ہے کیفیت اس کی پورا کیفیت کسی نے بھی نہیں دیکھا یہاں پر بھی یہی فرمایا انکوں کے ٹنڈک اور انکوں کے ٹنڈک کی تعریف ہم نے صورت فرقان میں پڑھ لیا تھا نا کیا اولاد کو ہمارے انکوں کا ٹنڈک بنا لے مرت دیندار ہو پرزگار ہو تو دینداری کی وجہ سے انسان کے انکوں کو ٹنڈک پہنچتا ہے اور اس کے یہ نتیجہ آتا ہے افامن کان ہم کمن کان استون کیا وہ شخص جو مومن ہے اور وہ شخص جو فاسق ہے یہ برابر ہے فرمایا نہیں لایاستو برابر نہیں ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرمایا الذین امنوا وعملوا الصالحات بولو جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے فلهم جنات الماوہ ان کے لیے ٹھکانہ جنت ہے۔ نزلن یہ مہمان نوازی ہے بما کان یا عملن جو نے عمل کیا ہے۔ یہ فرق ہے نا۔ واما الذين فسقوا ولو جنہوں نے فسق کیا کفر هم ان کا آگ ہے جب کبھی وہ چاہیں گے یہ کہ منہا اس سے واپس کیے جائیں گے لوٹا دیے جائیں گے اسی میں وکیل لَهُمْ کہا جائے گا ان سے زو کو چکھ لو اداب انارل وہ اذاب کن تم بھی تو جس کا تم انکار کرتے جٹلاتے تھے یہ وہی تو ہے جو تم کہتے تھے کہاں ہیں کب ہوگا ہمارے بڑے بھی گئے ہم بھی چلے جائیں گے کون اٹھائے گا کون آیا ہے وہی وہ تو ہے اب چٹ لو اذاب ضرور چکائیں گے ہم ان کو ادنا دنیاوی عذاب بل الاکبر بڑے عذاب سے پہلے لال امیر وہ پلٹ آئے ہمارا دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات ظالموں کو جھٹکے دیتے ہیں کبھی عام مسلمانوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئے پہلے ہم نے پڑھ لیا نا زہر الفساد و البہ خشکی ترین فساد لیزی بعض اللہ عامل لا یر جو ان یہ حق کی طرف پلٹ آئیں اور جب نہیں مانتے ہیں تو نہ ماننے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے سزا سخت ترین سزا فرمایا کہ یہ عذاب ہم اس لیے رہتے ہیں یہ حق کی طرف آ جائے حق کی طرف یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے نا معمولی سزا کے ساتھ دنیاوی سزا کے ساتھ ان کو حق کی طرف لوٹا دے یہ دنیاوی امتحان ہے نصیحت کیا جاتا ہے اس کو اللہ کے ایتو کے ساتھ سمار پھر وہ کرتے ان سے انمجر من یقیناً ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں اللہ کی آیتوں کا انکار اعراض یہ بہت بڑا جرم ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم انتقام لیں گے اللہ کا انتقام کتنا سخت ہے کاش کہ ہم قران کریم کو غور تدبر سوچ کے ساتھ پڑھ لے۔ مجرم بننے سے پہلے یہ سوچا جائے کہ اللہ انتقام لے گا۔ اور اللہ کا انتقام بہت سخت۔ ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا دیا ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب ولا تكن في مريت الملقى بس مت ہو جانا اس کی ملاقات سے شک میں وہ جا اللہ بنایا تھا ہم نے اس کو ہدل بنی اسرائیل ہدایت بنی اسرائیل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے رات موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور نبیوں سے کی اللہ فرماتے اس کی ملاقات یقینی ہے ایک بات جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ حقیقت ہے دوسری بات یہ قیامت میں تم اللہ رب العالمین کے عدالت میں جب آؤ گے علیہ السلام سے ملاقات ہوگی اس کی کتاب کے بارے میں جو یہ آپ سے جگڑتے ہیں مشرقین علیہ السلام کے دعوی کرنے والے یہ سب جوٹے ہیں بیمان ہیں ہم نے علیہ السلام کو کتاب دیا تھا اس سے ملاقات کے بارے میں آپ کو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کی کتاب کو ہم نے ہدایت کے لیے ذریعہ بنایا تھا اپنے اسرائیل کا وجعلنا منہم بنایتا ہم نے ان میں سے ائمہ ائمہ یہدون بامرنا جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے لمما صبرو جب انہوں نے صبر کیا وکانو بی آیات نا یوقنون تو ہمارے تو پر یقین رکھتے امامت کے لیے یہ شرط ہے نا کہ کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ میں دنیا میں دین کا امام بن جاؤں تو پہلے نمبر پر وہ اللہ کی امر کو تام لے قرآن اور سنت یہ اللہ کا امر ہے اس کے تامنے کے بعد اس پر مسائب آئیں گے مشکلات حلال حرام دعوت جہاد پھر اس پر صبر میں انہوں نے یہ دو کام کیا تھا اس کے اور بھی علامات قرآن میں موجود ہیں لیکن یہ دو بڑے کام اللہ کے امر کو تام لینا اور اللہ کے امر پر آنے والے مصیبتوں کو سہ لینا اور یہ کیوں کیا تھا وکانبی آیت نا اس لیے کہ آیتوں پر ان کا یقین تھا ان عرب بگوسل فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم قیامت قیامت کے دن فیما قانوفی یکختلف اس چیز میں جسم وہ اختلاف کرتے تھے مانا ان کا اختلاف ختم ہونے والا تو نہیں ہے دنیا میں قیامت میں اللہ تعالیٰ اس اختلاف کو ختم کرے گا